الحمد لله رب العالمين والاقبى للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انار غیر ناظرین عنا ولا کن ازادی تم فتح خلو فائزہ طارم تم فن تشرو علام مستان سین الحدیث ان نظال غروض نبی ف یستحی من قرم وقبا اللہ من الحق صدق اللّہ مولان العظیم و صدقہ رسول النبی الکریم وغیم اللّہ محنو قلوب ناب وضینرانجیرقانبیم محبوبہ ربینی برآمدی رحمت للعالمين. ذمہ روا جرا فارر نشینی برواں سرس گردے یمانی تست صبح زندگانی ادیم تائف نال پاکن شراکز رشتہ جہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہ ہمیشہ گر ن باشد گاہے گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہے پیا پیا کرنا بادشاہ گاہے گاہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ 7000 جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم میں مغرق خذدی ساحلنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سیئتن بشر مموچ ہے کن منیر لقت نور و رل لا یم کے نصنا و کما کا نا حق ہوں خدا بزرگ توئی <مختصہ> تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجت الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شاشحات بھی اللہ جلّہ اعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم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 اسلام میں آداب معاشرت کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرما شریعت اسلامیہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عقائد عبادات معاملات اور حسن اخلاق اور حسنِ معاشرت بعض لوگوں نے صرف مخصوص عقائد اور عبادات کو ہی دین سمجھا ہے جب کہ دین ہماری ساری زندگی کے تمام شعبہ جات پر حاوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ اور اسوا ہے ایک ایک چیز کھول کھول کے ہمیں بیان فرما دی گئی عقائد اعمال عبادات حس نے خلک کی تعلیم معاملات زندگی کی تعلیم اور حسن معاشرت معاملات سے مراد بیع و شراک خرید و فروخت اس کا طریقہ کار کاروبار کا طریقہ کار یہ چیزیں اس کے زمرے میں آئیں گی عقائد میں توحید و رسالت آخرت اور اس طرح کے دیگر عقائد کے زمرے میں یہ چیزیں آئیں گی عبادات کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر عبادات ہیں اخلاق کے اندر توازو ثقافت اور وہ خوبیاں کہ جو مومن کی شان ہیں وہ خل کے زمرے میں آئیں گے حسن نے معاشرت سے مراد ہماری زندگی کے وہ روز مرہ کام اور امور ہیں جن کی خوبصورتی ایک معاشرے کو تمانیت اور حسن بخشتی ہے اللہ تعالی جانو نے قرآن مجید کے اندر ان آداب کو ہمارے سامنے رکھا میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر تریپن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا کچھ حصہ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ کا ادب بھی سکھایا اور امت کو انداز معاشرت بھی بتایا آقا کریم جب صحابہ کی دعوت فرمائی تو وہ اس شوق میں کہ ہم حضور کے مہمان بن رہے ہیں تو وقت سے پہلے ہی آ گئے ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا اور پھر کے انتظار میں بیٹھے رہے کھانا پکا گھر میں جگہ اور گنجائش تھوڑی تھی تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر بھی وہیں بیٹھے رہے ان کا جی حضور کے گھر سے اٹھنے کو نہیں چاہ اور جو باہر منتظر ہیں وہ بے ہیں کہ اندر سے ہمیں اجازت ملے اور ہم جا کے حضور کے گھر میں کھانا کھائے اب وہ بیٹھے ہیں باہر والے منتظر ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سے پریشان ہیں کہ وہ باہر منتظر ہیں ان کی تکلیف بھی ہو رہی ہے اور ان کو کہیں کہ میرے گھر سے اٹھ جاؤ چلے جاؤ یہ بھی نبی کو گوارا نہیں ہے تو یہ تکلیف کا باعث ہے تو اللہ تعالی جل شاہ نے خود ارشاد فرما یا اللہ اے ایمان والو لا تدخلو بیوت النبی الا ان یوزنا لکم نبی کے گھر میں عزن کے بغیر داخل نہ ہونا الہ تآمن غیرہ ناظرین انا ہو تمہیں کھانے کے لئے جب اجازت دی جائے تو کھانا پکنے کے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو کہ پہلے تم چلے جاؤ ولیکن لیکن تم فتح جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ اور جب تم کھا لو فن تشرو تو حدیث اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ بناؤ ان نہ ظالب فیا تمہارا یہ عمل تمہارا یہ رویہ دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہے اور, من اور نبی تم سے شرماتے ہیں حیا کرتے ہیں تمہیں کہتے نہیں ہیں کہ اٹھو لا من الحق لیکن اللہ حق کہنے سے حیا نہیں کرتا ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ اور دوسروں کو موقع دو تو یہ آداب معاشرت ہیں جو اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں بتائی ہیں اور قرآن مجید کے اندر دیگر مقامات پر بھی ایسی ہی کئی چیزیں ہیں جو امت کو ارشاد فرمائی گئیں یہ سورہ لکمان اٹھائیں تو وہاں ارشاد فرمائی گیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل ان اللہ لا یحب کلا مختال فخوذ بے شک اللہ ہر متکبر ادرا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا وقصد بھی مشیے کا اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کیجیے وقصد من صوت کا اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھو ان انکرل اسوات لصوت الحبیب بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے تو نہ چلا کر بات کرو اور نہ اتنی آہستگی سے بات کرو کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آنے پائے, پائے تو اپنی آواز آس آس کے لہجے کا حسن برقرار رکھو گدوں کی طرح چلانا یہ شریعت دل نے منا کیا دل ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر احادیث طیبہ کے اندر بہت سارے آداب ہیں جن کو بجا لانے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اس نے معاشرت اگر اچھا ہے تو آخرت کی بہتری کی ضمانت حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو سوم و سلاد کثرت سے کرتی ہے حضور فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیا ہے عرض کی کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو سوم و تو معمول کے رکھتی تھی لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک تھا تو حضور نے فرمایا کہ پہلی عورت جہنمی ہے اور یہ دوسری عورت جنتی ہے تو ہمیں اسلام جو ہے وہ اپنے انداز حیات کو خوبصورت بنانے کی تلقین کرتا ہے اور اپنی معاشرت کو خوبصورت انداز میں اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے مسجد میں لسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ پیاز یا لسن وغیرہ یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مسجد میں ان کو کھا کر کے روکا گیا کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب یہ چیزیں کھاتا ہے تو اس کے منہ میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے تو مسجد میں چونکہ لوگوں کا ہجوم ہے اور جب وہ شخص اس ہجوم میں آئے گا تو اس کے منہ کی بو سے لوگوں, لوگوں کو, کو تکلیف پہنچے, پہنچے گی اس لیے شعت نے اس کو روک دیا اگر نے لسن کھایا ہے تو اب روک جا چونکہ کسی مومن کو اتنی تکلیف بھی پہنچے اتنی اذیت بھی پہنچے تو اسلام اس سے بھی روکتا ہے اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے مسواک کرنے کی تاکید کی گئی بلکہ حضور نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاخ نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا یہاں تک کی اور فرمایا مسوات منہ کو پاک کرتی ہے رب کو راضی کرتی ہے اور آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے اور سخت نکاہت اور کمزوری کا عالم اس وقت بھی حضور نے مسوات طلب کی تو جو مسوات پیش کی گئی تو وہ سخت تھی حضور نے چبانا چاہا تو وہ سخت تھی اور نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ مسوات چبائی نہیں جا رہی تھی تو حضرت عمل مومین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا, کہا کہ کہ کہ یہ نرم کر کے مجھے دو تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اس مسوک کو نرم کیا اور حضور کو پیش کیا ادھر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ کہ ایک تو حضور کی رحلت میرے حجرے میں ہوئی ہے اور دوسرا آخری لمحے میرا اور حضور کا لعاب مل گیا ہے تو اس طرح حضور نے اس موقع پر بھی مسوات کا التزام کیا اس سے آپ دین کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں بے بجہ کسی کو تکلیف دینا اور, اور کسی, کسی کو پریشان پرشان پرشان کرنا اسلام, اسلام نے اس سے اسے سختی, سختی کے ساتھ روکا ہے اور منع کیا ہے بلکہ کسی کی تکلیف کا اتنا احساس کیا اسلام نے کہ حضور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے تو عورتیں بھی نماز میں شامل ہوتی تھیں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا جب زمانہ زمانہ کے ساتھ پیدا ہوا تو آپ نے عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں تو پہلے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھی پہلی سفیں مردوں کی پھر بچوں کی پھر اس کے بعد ہنسا اور ہیجڑوں کی اور پھر اس کے بعد عورتوں کی سفیں ہوا کرتی تھی مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی حضور تلاوت کیا کرتے لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ کسی عورت کا بچہ جو اس کے ساتھ آ گیا ہوتا وہ روتا تو حضور علیہ السلام اس عورت کے دل کی نزاکت کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے کو مختصر کر دیتے اس لیے کہ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں کے دل کو تو تکلیف ہو رہی ہوگی تو حضور علیہ السلام کراپ کو مختصر کرتے آج ہمیں اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا اپنے خطبوں کو مرتب کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور خلق خدا کو جس طرح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں ایک بندہ لاؤڈ اسپیکر کھولتا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمسایوں پہ کیا بیت رہی ہے اور جو بیمار ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے جو بچپن سے لے کر آج تک اساتذوں سے پڑھا ہے اب میں وہ سارا کچھ سنا کے ہی جان چھوڑوں گا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے حضور کہ مختصر کر دیا کرتے تھے۔ نماز کے اندر اس لیے کہ جو بچے رو رہے ہیں تو ان کی ماؤں کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی ان کے دل جوئی کے لیے حضور مختصر فرما لیا کرتے تھے ان چیزوں کا لحاظ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آج ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں اور ہم شریعت کے مزاج کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں بعض سات آپ کو بھی اتفاق ہوا ہو کہ بعض سات روڈ بلاک ہوتی ہے پیچھے بھی اور دوسری سمت بھی اور دو ڈرائیور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سواریاں ادھر سے بھی بےچاری پریشان ہوتی ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ سخت پریشان ہوتے ہیں عجیب قسم کے ہمارے رویے اور ہمارے انداز بنے ہوئے ہیں اس لیے اسلام نے ہمیں معاشرت کا درس دیا ہے کہ ہمارے امن ہمارے رویے اور ہمارے کسی بھی طریقے سے کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچے دنوں میں سنی ہوگی کہ حضرت میں نے دیکھا کہ حضور چارپائی پہ نہیں ہے تو میں حضور کی تلاش میں مختلف ازواج متحرات کے حجروں کی طرف گئی لیکن حضور نہ ملے پھر میں نے دیکھا تو حضور جنت البکی میں تھے واقع نے فرمایا عائشہ <سؤال> کیا نے سمجھا کہ <سؤال> اللہ کا رسول تیرے حق کو مارے گا اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ شاہبان کی بابرکت رات ہے اور اس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اب حدیث کی آپ تفصیلات پڑھیں تفصیلات یہ ہیں کہ حضور چپکے سے اٹھے ہیں اور ہولے سے دروازہ کھولا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو پتہ نہیں چل سکا کہ حضور میرے پاس سے آرام سے اٹھ کر کے چلے گئے ہیں حضور نے وزو بھی کیا ہے لیکن نہیں ہونے دیا دروازہ بھی کھولا ہے لیکن آواز پیدا ہونے دی اس لیے کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ آ جائے جو اپنی بیوی کی نیند کے خلل کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ خلل نہ آئے تو اس دین کی قدروں کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرت بن اسود کہتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مہمان بنے تھے اور چند دن انہیں حضور کے ہاں جو ہے وہ مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا وہ کہتے ہیں حضور کبھی کو تاخیر سے آتے تو ہم سو گئے ہوتے یا ہم جاگ رہے ہوتے تو حضور جب تشریف لاتے تو حضور اتنی آہستگی کے ساتھ السلام علیکم کو کہتے کہ اگر ہم جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے دیں اور اگر ہم سو رہے ہو تو ہمیں پتا بھی نہ چلے یعنی اس چیز کا حضور خیال اور لحاظ رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو چونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں دونوں کیفیتوں میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے تو اگر وہ جاگ رہے ہیں تو سلام نہ کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اور اگر سو رہے ہیں تو سلام کہا جائے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو حضور نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے کا آقا کریم آقا علیہ السلام جو ہے آ کے جب سلام فرماتے ہیں تو آواز کو اتنا پست رکھتے ہیں کہ اگر وہ جاگرے ہوں گے تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے اور اگر وہ سو چکے ہوں گے تو آواز اتنی پست ہے کہ ان کو محسوس نہیں ہوگا اور ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہوگا <تصح> میں اور آپ اپنے رویے اپنے عمل اور اپنے کردار کو دیکھیں <تصح> گھر کے افراد مہمان ان کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہونے تو یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ اسلامی معاشرت ہے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی معاشرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے عنوانات ہیں وقت کی تنگ دامانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن چند چیزہ چیزہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا حسن معاشرت میں ایک چیز تخیت المسلم ہے السلام علیکم کہنا اور السلام علیکم کہنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے سلام کہنے والے سے اور یہاں حکم دیا ہے کہ بڑا چھوٹا اس کی تمیز نہیں ہے کہ اسے کو سلام کرے اور وہ آگے سے جواب دیں حتیٰ کہ کوئی سلام لکھتا ہے تمہیں خط لکھتا ہے تو جب, جب آپ اس کا جواب لکھیں گے تو اس کا جواب لکھنا نہ بھولئے گا کیونکہ اس کا جواب دینا تمہارے اوپر واجب ہے تو جس طرح, اس طرح اس سلام کہا اتنا جواب دینا واجب ہے لیکن اگر آپ اس پہ اضافہ دن کریں تو یہ مستحب ہے آپ کے لیے مثال کے طور پہ کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر فرماتے ہیں علیکم السلام اس نے کہا السلام علیکم آپ نے بھی اتنی بات کہی واہلام لیکن اگر آپ کہیں وعلیکم السلام و تو اللہ و زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کے سلام پر اضافہ کریں نیو ڈالیں اس کو وہ کہ سلامتیاں ہو تو آپ جواب کے کہیں کہ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہو اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں تو اس طرح یہ آداب ہیں سلام کے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو, کو سلام کرے اور جو, جو سواری, سواری پر, پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے اور اس طرح جو بہتر سواری پر ہے وہ اپنے سے کم تر سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو سلام, سلام کرے تاکہ تکپڑے جو لینڈ کلوزر پر بیٹھا ہے وہ کار والے کو سلام کرے کار والا موٹر سائیکل والے کو سلام کرے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے اور وہ چلنے والے کو سلام کرے چلنے والا پر جو کھڑا ہے اس کو سلام کرے اور جو, اور جو, جو کھڑا ہے وہ بیٹھے, بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور بیٹھا ہوا ہے جو لیٹے ہوئے کو سلام کرے طرح اس طرح جو ہے جو اعلیٰ درجے پر ہو وہ سلام کا آغاز کرے اور پھر وہ اس کا جواب دے اور اس کے ساتھ مسافہ کر لے تو وہ روایت میں آتا ہے جب دو مومن سد کے دل کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل قبل اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا اللہ اکبر حضور خوبصورت مسافہ کرتے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کا ہاتھ لے لیتے اور پھر جتنی دیر تک وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا مصنون ہے اتنا دبائیں کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہو اس کا موانکے کا بھی یہ معاملہ ہے کہ موان کا کریں کسی سے گلے مل سکتے ہیں اگر وہ شخص جس سے آپ موانکا کر رہے ہیں وہ محلے شاوت نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو موان کا کریں اگر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہے تو پھر سے گریز کریں تو اتنا نہ دبائیں کہ اس بیچارے کو تکلیف اپ شروع ہو جائے جس طرح لوگ زور آزمائی شروع کر دیتے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مطلب ایسا ہوا کہ میں کہیں گیا تو وہ بڑے زور زور سے ملتے تھے اور ایک پہلوان نے تو مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بڑے زور سے دبایا تاکہ میں بہت پریشان ہو گیا میں <میتور> نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا فیض حاصل کر رہا ہوں میں کہ یہ فیض حاصل کر رہے ہو یا فیضوڑ رہے ہو تو یہ بڑا مشکل سا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے وہاں اپنا زور نہ دکھائیں بلکہ وہاں بھی اس نے معاشرت یہ ہے کہ آپ جو ہے موت دل انداز کے اندر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سلوک کرے پھر آپ معان کا یا مسافہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ میرا معان کا اور میرا مسافہ کیا اس کے لیے باعث راحت ہوگا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور دونوں دو لوگ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ اس وقت بھی, بھی مسے ہوتے ہیں کہ موان کا کیا جائے, جائے تو اس وقت موانکا جو ہے وہ دونوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف, تکلیف کا باعث بنے گا اس لیے جب کسی دوسرے مومن کو تکلیف کے امکان کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ معانکے کو ترک کرتے ہیں مسافر پہ اور اگر مسافر میں بھی بات کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں رش ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مومن کو آپ دکا دے کے کسی شخص سے معذت شخص سے کسی عالم سے کسی بزرگ سے کسی پیر سے مصافہ کرتے ہیں اور, اور اس, اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئیوں کو کچلا ہے اور کئیوں کو تھکے دیئے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ حجرِ اسود کو چومنے کے لیے بھی اگر کسی مومن کو تکلیف دینی پڑے تو آپ اس سے گریز کریں دور سے اس کی طرف آت کر اس کو چوم لیں وہ استسلام کر لیں وہی کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں حجرِ اسود چومنے کا ثواب عطا فرماتے تو کسی مومن کی تکلیف دہی سے بچے۔ اور ہم جو ہے وہ اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں ہمارے جو من میں آتی ہے ہم نے لوگوں کو دکے دینے پڑے یا کتنے لوگوں کی گردنے پھیلانے پڑے یا کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا پڑے تو اس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اس طرح جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے اسی طرح آداب مجلس بھی معاشرت میں آتے ہیں کہ آپ جب کسی مجلس میں جائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ صدر مجلس کو اختیار ہے اگر وہ کسی وجہ سے کسی شخص کو آگے بلانا چاہے تو وہ اتنی پسو پیش بھی نہ کرے یعنی لوگ دو طرح کے کچھ تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پیچھے بیٹھے ہوں تو بلایا جائے تو لاؤڈ سپیکر پر بھی آواز دی جائے تو وہ اٹھ کے آگے آتے ہی نہیں ہیں جبکہ, جبکہ یہ بھی اداب مجلس, مجلس کے خلاف ہے اگر کسی کو بلایا جائے کسی کو جو ہے وہ اسٹیج پہ جگہ پہ عزت دی جائے تو اپنے اپنے وہ کا نہ کرے اسنے اسنے خود, خود تو نہیں چاہا ہے تو وہ جو ہے وہ آ جائے اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر رش ہے تو لوگوں کی گردنیں پلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص کے جمعہ کے دن جو لوگوں کی گردن پھلان کے آگے جاتا ہے اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور روندیں گے اس کو یہ سزا ہوگی کیونکہ اس نے چار گنا کیے تھے جو کسی کی گردن کو پلان کر کے آتا ہے ایک تو وہ مسلم کا ارتقاب کرتا ہے کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے دوسرا تحقیر مسلم کا ارتقا کرتا ہے باقیوں کو حقیر جانتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اس لیے آگے بیٹھنا چاہتا ہے اور تیسرا اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں افضل ہوں لہٰذا میں جاؤں اور اور چوتھی چیز جو ہے ہے ہے وہ وہ یہ کہ ریاکاری کرتا سارے لوگوں کو اپنا دکھانا چاہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اگر کسی بزرگ کو یا کسی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ منتظمین صدر محفل آگے بلانا چاہے تو وہ آڑ کے نہ بیٹھ جائے بار بار اعلان کیا جب وہ اٹھتا ہی نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ آگے جگہ نہ ملے لیٹ پہنچا ہے یا کوئی اور سبب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آگے جگہ نہ ملے تو وہ پیچھے بیٹھ تو جاتے لیکن رہتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ٹھکانا نہیں تھا یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو وہاں بیٹھے بھی تکلیف میں ہوتے ہیں جبکہ مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے تو مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے اور یہ اسراغ نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آگے بلایا جائے جس طرح کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ا کے تو حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ وابصہ پیچھے بیٹھ کے ہو ذرا اگے آ جاؤ حضرت وابصہ اٹھ کے اگے ہوئے فرمایا ادنو یا وابصہ وابصہ اور نیڑے آ جاؤ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اور قریب ہو گیا پھر حضور فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت بابصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور فرمایا بابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو میں نے عرض کیا حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا بابصہ جو پوچھو گے تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی حضور اگر آپ پھر تو حد ہو جائے فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہی تمہارا سوال ہے نا کیا حضور یہی میرا سوال ہے اس سوال کا جواب میرے سے لینا یا اپنے آپ سے لینا عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فضارا باسط رہی فکال اس من حضور نے حضورت واپسہ کے سینے پہ ہاتھ مارا کہا واپسہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اس سے ہی پوچھ لے یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہوا ہے یہ بتا دے گا برائی کیا ہوتی ہے اس لیے مجلس کے جو آداب ہیں ان کی رکھی جائے اور مجلس کے کے جو آداب ہیں ان کی بھی رعایت رکھی جائے فرمایا کہ جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے تیسرا آدمی سوچے گا پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی ہے اس کی تکلیف کا باعث ہوگی یہ بات اس لیے جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں اگر انہوں نے کوئی خفیہ بات کرنی ہے تو پھر, پھر کسی اور موقع, موقع کی تاک میں رہیں اس طرح اس شخص کو اس مومن کو ایزا پہنچے گی کہ میں کوئی غیر اہم ہوں لہذا میرے اس اس سے بات نہیں کی گئی جو جو جو اور جو میرے سے چھپ کے بات کی گئی ہے تو بعض باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تنہا ہی کرنا ہوتی ہیں لیکن حسن معاشرت یہ ہے کہ ان باتوں کو کرنے کے لیے موقع اور جگہ اور تلاش کر لیں کسی مومن کی ایزا کا باعث نہ بنے اور اسی طرح کلام کے اندر اعتدال کریں گفتگو کے اندر اعتدال رکھیں لمبی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مفہوم بھی واضح نہ ہو آپ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو اس بات کا التزام رکھیں اور وہ سن چکے آپ سورہ نکمان میں کہ نہ تو آواز پست ہو اور نہ ہی آواز بلند ہو بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو کی جائے جب, جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو اس کو مشقت میں نہ ڈالیں کہ بس اشارے کرتے جائیں اور جس کے لیے اس کو مشقت اٹھانا پڑے بات کو, کو سمجھنے والوں سیدھی اور سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا پھر جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو یہ بھی گفتگو کا ادب ہے لوگ بیٹھے ہیں جس مایات کی اور جس تفصیات کے گفتگو اس کے مطابق کرو اپنے علم کا روب جمانے کے چکر میں نہ پڑو اور بھاری اور بھرکم الفاظ بول بول کے جو ہے وہ لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش نہ کرو تم جب بات کرو تو مس... گفتگو کو سمجھانے کا ذہن ہے تمہارا بلکہ حضور نے فرمایا کلاسر <تصفح> جب, جب بات, بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق, مطابق کرو اپنے فہم کے مطابق, مطابق نہ کرو تمہارے مخاطبین کیا گفتگو چاہتے ہیں اور کون سی گفتگو ان کے فائدے میں ہے اور کس انداز سے کریں گے, گے تو ان تک وہ بات, بات پہنچ پائے گی اس بات, اس بات کا التظام رکھو یہ نہیں ہے کہ, کہ تم جو ہے وہ اپنی گفتگو کرو اور اپنے لفظوں کا جادو جگانے لگ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ کے اوپر سے بات گزرتی چلی جائے یہ گفتگو کا آداب ہے اور اس کا لحاظ رکھا جائے جب بھی کسی ادوان سے بات کریں تو بات کو پورا کریں ادھورا نہ چھوڑے بات کو ادھورا چھوڑ دینے سے تشنگی بات کی جاتی ہے اور یہ بھی تکلیف کا باعث ہے اور اسلام نے جو ہے وہ اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو جس کے ہاں مہمان جاتے ہیں کچھ اس کے لیے آداب ہیں اور جو مہمان جا رہا ہے کچھ آداب اس کے لیے آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں تو اس کو اطلاع کریں تاکہ وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر سکے اور اگر آپ کے مزاج کے اندر کوئی چیز کھانے میں رغبت نہیں ہے یا آپ کی طبع اس کی موافقت نہیں کرتی ہے تو آپ میزبان کو جاتے ہی بتا دیں کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا میں نمک اتنا کھاتا ہوں میں فلاں چیز اتنی کھاتا ہوں باز لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے نہیں بتاتے سامنے آتا شکر کر کے کھا جاتا یہ حضور کا مزاج تھا اس لیے جو کھا لیں اور اگر کوئی ایسی تباہ کا معاملہ ہے تو پہلے بتا دیں تو کھانے کے اندر ایپ نہ نکالیں بلکہ اس کو جو ہے وہ راحت کو, جائیں بان کو. اگر اس کے کھانے کی آپ تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا محنت کی بھاگ دوڑ کی پتہ نہیں تمہارے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اس نے کہیں سے اٹھایا ہو اور پھر اس اس اس نے کتنی محنت کی ہو اور آپ جو ہیں وہ اس پر عیب نکال کو اس کا دل توڑ دیں یہ ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے تو کھانے کے آداب میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ بھی بان کی تکلیف کا باعث نہ بنیں اور پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ میز بان کے دستر خان سے کوئی چیز اٹھا کر کے کسی کو دے دیں کسی مانگنے والے کو بھی آپ نہیں دے سکتے چونکہ وہ آپ کا حق صرف کھانے کا اس سے زائد آپ کا حق نہیں ہے اور تمہیں ذرا بریلی کی گلیوں میں لے چلاؤں اور تمہارے امام کی زندگی کا ایک پہلو آپ کے سامنے رہا آلہ حضرت کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور وہ دور آپ جانتے ہیں کہ علماء کی قدر کا دور تھا آپ کے, کے شہر میں حضرت امیر رحمت اللہ تعالی کا نام اتنا معتبر نام ہے کہ میں نے ان کے تذکروں میں سنا پڑا ہے کہ جب, جب وہ مطالعہ, مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حکمران اس نے ایک خادم مقرر کیا ہوا تھا, تھا کہ اپ نے کسی مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن لے کے لے ان کے پاؤں میں رکھنا ہے تاکہ ان کے دباؤ کو راحت پہنچتی رہے۔ اور اپ 10 دن کے بعد وہ بدام روغن بدل دینا اور اپ 10 دن مطالعہ کرتے ہوئے حضرت میر صاحب کے قدم جس برتن میں رہتے تھے اور جس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے اپ دن کے بعد وہ خادم اس پیک کر کے بادشاہ کے شاہی دربار میں بیچتا تھا اور بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو چھوٹی چھوٹی وہ بادام روبن بھی رکھتا تھا اور اپنی اولاد کو کہتا تھا اسے کھاؤ اسے کھاؤ اس نے ایک عالم دین کے قدم چومے ہوئے کبھی وہ زمانہ تھا اور آج ہمیں شکایت ہے کہ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہماری قدر لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان علماء کے وہ اعمال نہیں رہے ہیں تو ہم نے تو قدر علم کی طرف سے معاملہ ہے تو آلہ حضرت وہ جو دور تھا وہ دور بڑا خوبصورت بٹھا کر کے علماء ما کو لوگ لے جایا کرتے تھے اعلی حضرت کو بھی ایک دعوت پہ لے گئے انواع اقسام کی نعمتیں کھانے آپ کے سامنے رکھے آپ کھانا کھانے سے پہلے وہ شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ دل میں خیال آیا کہ میں یہ شوربہ پی لوں صاحب دعوت کو بلایا صاحب خانہ کو بلایا کہا میاں اگر تم اجازت دو تو میں یہ شوربہ پی لوں کے لیے تو سب کچھ رکھا ہوا ہے آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے فرمانے لگے کہ شوربہ جو ہے یہ کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے پینے کے لیے نہیں رکھا جاتا اس کا مشروب نہیں ہے تو اس کو چونکہ میں پینا چاہ رہا ہوں تو میں عرف سے ہٹنا چاہ رہا ہوں تو جب میں عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے اسپیشل اجازت لینا ہوگی میرے دیکھا دیکھی اگر باقی بغیر اجازت کے یوں شوربہ پینے لگ جائیں اپ نے تو کھانے کے تبار سے اس کو تیار کیا ہوا ہے اپ نے پینے کے لیے تو تیار نہیں کیا ہوا یہ تو ہم نے جو ہے عرف بدلا ہے تو پھر اپ کا شورہ کم پڑ جائے گا تو اپ کو تکلیف ہوگی اس لیے جو پینا چاہے گا وہ اجازت اپ سے طلب کرے آپ اپنی گنجائش کے مطابق اجازت دیں گے تو وہ پی سکتا ہے یہ کے گیا ہے پیا نہیں جا سکتا اور اس کی مثال اور نظیر آپ دیکھ سکتے شادی بیاہ کے موقع پہ بطور چٹنی دہی رکھا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں پھر ہوتا کیا کہ وہ دہی ایک جھٹکا بھی نہیں لیتا اور لوگ جو ہیں پھر تزلیل بھی شروع کر دیتے ہیں اور آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں جبکہ غلطی تو اپنی ہے جو ساد دعوت تھا بطور چٹنی رکھا ہوا تھا بطور مشروب تری رکھا ہوا تھا اس کو غلط استعمال تو ہم نے خود کیا ہے اور خود ہی ہم شور کر رہے ہیں قصور بھی ہمارا ہے تو یہ کھانے کے آداب میں سے ہے یہاں تک ہمارے ائما نے ہمارے بزرگوں نے اتنی بھی رعایت رکھی ہے آپ کے کہ بھائی یہ کھانا بطور معقول استعمال ہوتا ہے میں اس کو بطور مشروب استعمال کرنا چاہتا ہوں لہذا مجھے الگ سے اجازت دینا ہوگی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو پیوں گا ورنہ میں اس کو کبھی بھی نہیں پی سکتا اس لیے کہ جو اس کا عرف ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنے کے ہم لوگ پابند ہوتے یعنی اس قدر جو ہے وہ رعایت رکھی گئی ہے بیس بان کی کہ اس پریشانی لاحت نہ ہو آج ہم جو حال کرتے ہیں میں ایک دعوت پہ گیا تو جب کہ آؤ کھانا کھا لیں تو اس وقت جو حال ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں لفی حس اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو آپ یہاں دیکھیں تو میں وہ جہاں وہ باورچی پکا رہا تھا وہاں چار پائی پہ جا کے بیٹھ گیا تو جو بھی وہ سالن وغیرہ لے کے جائیں تھوڑی دیر کے بعد وہی واپس وہ کہ جی وہ وہ وہ مرغی ٹانگے ہو جائے جس کی صرف ٹانگیں ٹانگیں ہوں اور کوئی چیز ہو ہی نہ باقی چیز تو کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ اہل خانہ کی تجدید کی جاتی ہے اور بار بار واپس پلٹا کر کے جو ہے وہ کھانے کی بھی بے, بے حدمتی ہوتی ہے اور اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے ان کو زلیل کیا جاتا ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں شاید آپ سبجے کے ہم وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ عام عام سی باتیں کر رہے ہیں یہ آداب معاشرت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ امیت ہے اور ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ہمیں تلقیم کی گئی ہے ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آداب معاشرت کا لحاظ رکھیں اسی طرح جب کسی کے ہاں آپ مہمان جاتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہے حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میں نے چار سو نبیوں سے ملاقات کی چار سو انبیاء سے ملاقات کی اور ہر کی صحبت میں تھوڑا تھوڑا وقت گزارا ہے اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو ان کے ملفوظات میں نے سنے تو وہ میں نے جمع کیے تو وہ آٹھ ہزار کل ہو گئے جو نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ تھا پھر میں نے اس کا خلاصہ, خلاصہ تیار کیا اور اس میں سے پھر, پھر میں نے جو ہے وہ سو چیزیں الگ کی اور, اور پھر اس کا خلاص خلاصہ تیار کیا تو ان میں سے میں نے آٹھ کل مات کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ آٹھ کل مات چار سو نبیوں کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور ان آٹھ کلے کے اندر پھر دو کلمات کا میں نے انتخاب کیا اور ان دو کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر نیچی رکھو یہ چار سو نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ ہے جب کسی گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو وہاں جا کے تمہاری نظر آوارہ نہ ہونے پائے اور تمہاری نظر بے لگام نہ ہونے پائے تمہاری نظر دریچوں کھڑکیوں سے جو ہے وہ کسی چیز کی تلاش میں بھٹکتی نہ پھرے بلکہ تمہاری نظر جا کے اس گھر میں محفوظ ہو جائے حضرت حکیم فرماتے ہیں یہ چار سو نبیوں کی تعلیم کا نتیجہ اور نچوڑ ہے تو یہ بھی ایک ادب ہے جس کی رعایت کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آداب مریض اور تیمارداری کے حوالے سے دو ایک باتیں کر کے اپنی بات کو مزید مختصر کروں گا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار جو ہے اس کو یہ ادب دیا گیا ہے کہ وہ سبر کرے اور جو باقی اس کے تیماردار ہیں ان کو یہ علیم دی گئی ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے بھرپون کوشش کریں اور اس سے تعلق والے لوگ اس کا حال پوچھنے جائیں لیکن بہترین تیمارداری یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا جائیں یدی بہترین تیمارداری یہ ہے سرعت القیام کہ جلدی اٹھ جائیں جا کے اس کے ساتھ جم کے بیٹھنا جائیں تم تو فارغ ہو اور وقت آج تمہیں ملا ہے تو گھنٹوں بیٹھنے کا تمہارا پروگرام ہے لیکن مریض کے کئی معاملے ہوتے ہیں اور وہ افراد کے ہجوم سے گھبرا جاتا ہے اس لیے بہترین تیمارداری کا یہ ہے کہ کے القیام جلدی سے اٹھ کھڑا ہو اور تھوڑی دیر مہمان جو ہے وہ بیمار کے پاس بیٹھے یہ جو ہے وہ انتہائی اہم ادب ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگے اور پھر جو بیمار ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائے نہ یہ کہ اس کو جس مرض میں مبتلا ہے اس حوالے سے کوئی ایسی خوفناک بات سنا کہ جس سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے تو اس کو دعا بھی دے اور اس کی صحت وافیت کے لیے اللہ سے آزو بھی کرے اور اس کو بھی کوئی اچھی بات کر کے صبر کی تلقین کر کے آئے نہ یہ کہ اس قبیل کے مبتلا کسی مریض کا حوالہ دے کہ وہ بھی اس مرض میں تھا وہ تو بےچارہ بچہ نہیں ہے اس کا تو مرض اور ہی زیادہ بڑا ہے اگر وہ کسی ڈاکٹر کا تذکرہ کرے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ڈاکٹر ٹھیک ہی نہیں ہے اس طرح کی بات نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور اس کی بیماری کی تکلیف اور بڑھ جائے بلکہ یہ ادب ہے کہ سرا پل جلدی اٹھ کے آ جائے اور صرف معقول بات کرے اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے آدھار مسجد کے آداب کی رعایت مسجد کے عداب یہ ہیں کہ چھوٹا بچہ جو عداب مسجد نہیں جانتا اور, اور جو مجانین, مجانین مم ہیں ان کو مسجد میں نہ جانے دے روک دے ان کو مم مم مسجد مم سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھے بغیر کسی ضرورت مم کے مسجد کی چھت پہ نہ جڑے اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ جس کی دمک معصول ہو یہ بھی عداب مسجد کے خلافہ یہ اللہ تعالی کا دربار ہے بلکہ آلہ حضرت علی رحمہ آپ تھیں, جب چراغ روشن کرنا ہوتا تھا دیا وہ پہلے دور کے اندر وہ سرسوں کا تیل ڈالتے تھے مٹی کا تیل اس لیے ڈالتے تھے کہ اس کی بدبو ہوتی ہے تو سرسوں کا تیل ڈال کر کے جو ہے وہ دیا روشن کیا کرتے تھے تو آلہ حضرت دیا روشن کرنے کے لیے دیے کو مسجد سے باہر لاتے اور پھر اس کے بعد اس کو آگ دیتے پھر اٹھا کے جا کے مسجد میں رکھتے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے فرمایا یہ جو دیا سلائی ہے اس کا جو مسالا ہے اس, اس, مدد اس مدد کے اندر گندک شامل, شامل ہے اور جب, جب ہم آگ لگاتے ہیں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو, تو گندک کے بو پیدا ہوتی ہے تو مسجد کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ مسجد میں اتنی بو بھی, بھی پیدا, پیدا نہ ہونے پائے اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے آداب کیا ہیں اور اللہ کے گھر کی رعایت کیا ہے وہاں زور زور سے چیخ چیخ کے نہ بولے اور دنیا کی گفتگو قطر نہ کرے مسجدیں بناش لیے گئی ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے اس کا ذکر کیا جائے اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے تو یہ مسجد کے آداب ہیں اس طرح گفتگو کے آداب جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھے گفتگو سننے کے آداب جب کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کو اس گفتگو کے بارے میں پہلے بھی اگر معلومات ہیں آپ فورا لگما دے کے تو اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کو آپ کی پسند کی ہے طبیعت پہ بوجھ اور سکل بھی بن رہی ہے لیکن آپ اس کی جوئی کا لحاظ رکھیں یعنی دونوں کو اسلام نے تعلیم دی ہے کہ گفتگو کرنے والا کسی کے لیے بوجھ نہ بنے اور دوسری طرف سے جو گفتگو کر رہا ہے گفتگو گفتگو کہ تم نے علم کہاں سے سیکھا عقل کہاں سے سیکھی تو کہا بے وقوفوں سے تو کہا یہ کیسی بات ہوئی کہا جب بے وقوف کوئی برا کام کرتے تھے اور اس پہ ملامت ہوتی تھی تو میں وہ کام کرنے سے رک جاتا اس کے الٹ کرتا تو میں نے اگر پوچھو کہ حکمت کہاں سے سیکھی ہے اور عقل کہاں سے سیکھی ہے میں نے تو بے وکوفوں سے سیکھی ہے تو بعض قاتل کسی شخص کی ٹیڑی میڑی باتوں کے اندر بھی کوئی دلائی کی بات ہوتی ہے یا یہ کہ آپ جو ہے وہ اس کی باتوں سے کوئی اور پہلو لے کر کے آپ کوئی روشنی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ گفتگو سننے کا عداد ہے کہ اس کی گفتگو کو پورے غوث سے سنا جائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اسوہ نوان سے واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے۔ حضور بیٹھے ہیں مصلی پہ ایک بوڑھی آئی دروازے پہ کھڑی گئی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے حضور کو بلایا۔ حضور اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ صحابہ کو غصہ بڑا آیا کہ عورت نے یہ کیا رویہ اختیار کیا۔ لیکن کچھ اس لیے کہہ نہ سکے کہ حضور خود تشریف لے گئے۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ فرمایا کرو کہا یہاں نہیں کہا, کہا کہاں کرنی کہا کہ آپ مسجد نبی سے بات کی جو کھلی جگہ ہے آپ وہاں آئے میں نے وہاں کہہ حضور وہاں تشریف لے گئے اس نے جو باتیں چھیڑی کے گھنٹے لگے نازک وقت اور حضور کا نازک بدن اور اس کی ٹیڑی میڑی باتیں اور ایک گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے سناتی رہے حضور سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو کان لگا کے سن رہے جب کئی گھنٹوں کے بعد تھک ہار کے خود ہی جانے لگی تو ہم نرض کی بندہ نواز اس عورت کا تو توازن اکلی ٹھیک نہیں ہے پورا مدینہ جانتا ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی آپ کا وقت قیمتی بدن نازت کڑکتی دھوپ اور اس کی بے تکی باتیں اور گھنٹوں کی آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں حضور عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں ایک تے آسان کو آواز دے کے کہا بڑھیا جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو اپنی باتیں سنا لیا کر. اللہ اکبر. یہ آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہوگا آج ہم اپنے رویے سے اپنے عمل سے لوگوں کی تزلیل کرتے رہتے ہیں لوگوں کی تحقیر کرتے رہتے ہیں اور چھوڑ تجھے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے تجھے تو سلیقہ ہی نہیں ہے کسی کی بات کو کاٹ دیتے ہیں کوئی آگے ہی بات کرے تو خود آگے سے مکمل کرتے ہیں کہ ہم یہ بات پہلے سے ہی جانتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور یہ گفتگو کے آداب کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ تکلیف دینے والی بات ہے تو جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا اور غور سے سننا اور اگر وہ بات اچھی ہے تو اس پہ عمل کرنا اگر اس شخص کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کے کردار پہ بات نہ کریں اس کا کردار اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے یہ دیکھو کیا کہا ہے بس یہ اگر ہم اپنی زندگی بنا لیں خود ماں صفا و دا ماں قدر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو اور جو بری بری ہیں انہیں چھوڑ دو اب جب گندم کاٹتے ہیں تو گوسا چھوڑ دیتے ہیں اور گندم لے لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کی ساری باتیں غلط ہوں گی ملام مسافہ اور کلام اس کے علاوہ اولاد کی اچھی تربیت یہ بھی حسن معاشرت میں سے ہے اس سے میں کل مختصر سی گفتگو کی ہے کہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کے آقامات کو بجا لائیں تو اولاد کی اچھی تربیت ہوگی اس کے نتائج سامنے گے۔ اور حضور فرمائے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اس عنوان کے ساتھ حقوق اولاد کے حوالے سے باہر سٹال پہ ایک کسٹ موجود ہے اگر آپ اس کو لیں تو میرا خیال ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ بہت ہی کارامت چیز ہے اسی طرح میاں بیوی بی کا آپس کے اندر حسن سلوک اور ان کو جو ہے ایک دوسرے, دوسرے کے ساتھ مواشرط کیسے معاشرت اختیار کرنی چاہیے, دی چاہیے دی یہ بھی ایک اہم مضمون ہے اس عنوان کا لیکن دی اس دی پہ بھی باہر کے سرق سرق موجود ہے اگر آپ خرید لیں میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن ایسا ہوا ہے کہ دو میاں بیوی, بیوی آپس میں الج گئے اور ہم نے مشورہ دیا ہے کہ دونوں بیٹھ جائیں بند کمرے میں اور درمیان میں یہ کیسر لگا لیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ کرنا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے اور مجھے ہمیشہ یہی رپورٹ ملی ہے کہ گھنٹے کے بعد دونوں کی سلو ہو گئی حتیٰ, حتیٰ کہ دو ایک باقی ایسے, باقی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ تلاش تک نوبت پہنچی ہے لیکن اس کو سننے کے بعد انہوں نے میں رجوع کیا ہے تو وہ اگر لے اور معاشرے میں اس کو پھیلائیں تو اس سے بھی بہت, بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے اور یہ ہمارا انداز معاشرت ہونا چاہیے بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ بعض بڑے اچھے ہوتے ہیں ہنس ہنس کے ملتے ہیں لوگوں کو لیکن اپنے گھر کے اندر جا کے ایک دم فرون بن جاتے ہیں جبکہ جات یہ اچھا رویہ نہیں ہے سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار تمہارے گھر والے نے تو گھر جا کے تم ماتھے پہ آ کے رکھ لیتے ہو اور گھر جا کے تم الجھاؤ پیدا کر دیتے ہو اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اولاد بھی خراب اور گھر کی معاشرت بھی خراب اس لیے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ باہر سے گالیاں کھاتے ہیں آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ لوگوں کی تلخ اور کڑوی باتیں سنتے ہیں تو یہ حوصلہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پیدا کریں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اور میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا اگر بیوی کی کچھ باتیں تمہیں ناپسند ہوں تو فرمایا اس کی کوئی باتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں پر اگر تم ان کو دیکھ لو تو پھر تمہارے اندر رضا پیدا نہیں ہوگا بلکہ حضور نے اپنی زواج کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ ہمارے سامنے روشن مثال ہے اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت خدیجہۃ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر مانگی تو اقا کریم نے پوچھا کہ اے خدیجہ تم چادر کیا کرنی ہے تو انہوں نے عرض کی, کی حضور میرا آخری وقت لگتا, لگتا ہے قریب آ ہے بخار اتنا جان لیوا ہے لگتا, لگتا ہے کہ, کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گی, گی میں, میں نے چادر, چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس, اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں اور فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے لو ارتق جلد دی لا اتیکو کے اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا کوئی زمانے میں ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ تو حسن معاشرت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین حسن معاشرت کا انداز خندہ پیشانی اور سادگی یہ دو چیزیں اگر قوم میں آ جائیں تو معاشرے کو حسن نصیب ہو جائے گا ساری گفتگو کا خلاصہ ان دو چیزوں کو سمجھ لیں بہت سارے لوگ سادگی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن جھوٹی اناپ ان کو سادگی کی طرف آنے نہیں دیتے اس معاشرے کے اندر جو تکلفات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں اس سے ہر بندہ تنگ ہے نجی مجالس کے اندر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں یا تو ہمارے رویوں اور گفتگو کے اندر منافقت آ ہے یا ہم اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم حق بات کو قبول کرنے کی اخلاقی کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں تو آج ہر بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے یہ ہماری شادی بیاہ کی جو تقاریبات ہیں اور جس طرح سے جہیز کی لانت ہے اور غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے بلکہ یہ بات اگر نہ ہو تو ایک شخص کا باپ مر جاتا ہے اور وہ اس کے علاج معوالجے کے اندر پہلے ہو جاتا ہے ہے اب برادری سے کہتی کہ اگر نے اس کا بڑا ختم نہ دلوایا تو ساری زندگی اس کی کمائی کھاتا رہا اور اب جو ہے وہ کیوں نہیں یہ کر رہا تو برادری سے ڈرتے ہوئے ہم قرض اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا چلم یا اس کی ایسی کوئی تقریب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تقریب جو کہ واجب و فرض نہیں ہے ہمیں قرض میں چکر دے گی تو اسلام اس کی اجازت کیسے دیتا ہے لیکن یہ ہم رویہ اختیار کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ملنے والے دوست تھے کسی دور میں ان کا بڑا کاروبار ہوتا تھا لیکن بعد میں دن بدلتے رہتے ہیں اوپر نیچے آتے رہتے ہیں وہ تقریباً چالیس پچاس لاکھ کے قریب مقروض ہو گئے اور اسی دکھ میں اذیت میں ان کے والد گرامی بھی انتقال کر گئے اور انہوں نے والد گرامی کے دفن کے لیے بھی قرض اٹھایا تھا اور حال یہ تھا کہ وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو دو چار دن کے بعد میں فاتح پڑھنے کے لیے اس نیت سے بھی گیا ان کے گھر میں کہ ان کو کہ اب چیلم دسمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھ کر بھی تو دعا ہو سکتی ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور ذبح کریں تو پھر یوں بھی تو دعا ہو سکتی ہے تو میں ان کو جا کے کہا تو انہوں نے کہا بالکل ہماری حالت بھی ایسی نہیں ہے لیکن جو برادری ہے وہ تو ہمیں تانے دے گی تو میں نے کہا کہ ساری زندگی اگر تم قرض میں رہے تو لوگ آ کے تمہارا دروازہ توڑیں یہ خود فیصلہ کرو اور میں نے ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی برادری کے چیزہ لوگوں کو اکٹھا کریں میں ان کے پاس آتا ہوں دو گھنٹے تین گھنٹے مجھے دینے پڑے اور میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کروں گا ان کو قائل کروں گا لیکن اس کے باوجود جو, جو ہے, ہے وہ محسوس نبے ہزار روپئے خرچ کر کے جو, جو ہے وہ مزید اپنے دا اوپر قرض چڑھایا تو ان تکلفات کو ہم بوجھ سمجھنے دا دا کے باوجود اپنے رویے ایسے رکھتے, رکھتے, رکھتے ہیں کہ ہم سادگی کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارا رویہ جو ہے اس حوالے سے بڑا خطرناک ہے جس سے معاشرے کی چین اور تمانیت لٹ گئی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے کیا تو ایک آدمی پانچ سو بارات لے کر کے آ جائے عجیب بات کا زور دیکھنے کے لیے آئے اور عجیب رنگ ڈھنگ ہے دو چار دس آدمی بھی آ سکتے ہیں بیٹی کو عزت سے اٹھا دے اور وہ جو دولت وہاں لگی ہے ایک روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میانہ غوی اختیار کر لو تو کبھی کنگال نہیں ہوگئے یعنی معیشت کی بہتری کا تیر بہدف نسخہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کر لو اور ایک معاشرت کا اس سے حسن پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات خندہ پیشانی اور وہ کل روایت میں نے اپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے فرمایا لا تحتق رنا من المعروف ولو ان تلقى اخاكا بوجه تلق کہ دیکھی کو کبھی بھی تم چھوٹا نہ سمجھنا اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے ہنس کر کیوں نہیں ملتے ہو یعنی اگر ہنس کر ملو کسی مومن بھائی سے ہر وقت ماتھے پہ شکنے اور ہر وقت ماتھے پہ غصے کے آثار اور چڑے رہنا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے جب بھی کوئی حضور سے ملتا حضور تبسم کرتے تبسم کرتے اس کے سارے دکھ ختم ہو جاتے جس کی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہنس کر ملے تو شاید ہمارا روح ختم ہو جائے گا وہ ہر وقت موڈ میں رہتے ہیں اور عجیب ان کا مزاج ہوتا ہے جب کہ کھندا یہ مومن کا زیور ہے اور اور یہ ایسی, ایسی دولت ہے جس پہ قیمت پر ایفر بھی, بھی ایفر کوئی نہیں لگتی آپ کسی کا دل جیتنا چاہیں آپ کسی کو خوشی دینا چاہیں تو آپ کچھ نہیں دے سکتے اتنا تو دے سکتے ہیں کہ اس کو ہاس کے ملنے تو جب اس کو ہس کے ملیں گے تو کو تسکین پہنچے گی لیکن بعض لوگوں کا رویہ سے بھی بڑا تلخ اور کڑکت ہوتا ہے میں کل اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا جانتے ہمارے دوست ہیں ستی صاحب اسلام آباد سے جسے قرآن کے ساتھی ہیں ایک دن یہی بات ہو گئی کہ بعض لوگ بڑے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں وہ درود بھی پڑھ رہے ہوں پھر بھی غصے میں ہوتے ہیں تو وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرنے لگے وہ کہنے لگے میں جس محکمے میں, میں کام کرتا ہوں ہمارا جو ڈائریکٹر ہے وہ ہر وقت غصے میں ہوتا ہے ہم نے کبھی زندگی میں اس کو ہنستے دیکھا ہی نہیں وہ صبح سیر کر رہا ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے نسیمیں سہر چل رہی ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے سرمئی بادل تاری ہوئے ہو آسمان پہ سامن بس رہا ہو وہ پھر بھی غصے میں ہی ہوتا ہے ہر وقت غصہ ہی وہ کہتے ہوا عورتیں اور جو وہ اور یہ کا مزاج ہوتا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا دو ملازم بیچنا دفتر سے تو وہ میرے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ تبدیل کروا دی تو دو ملازم دفتر سے گئے میرا مقصود انسانہ آپ کو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ بات تبسم پہ بھی ہو رہی ہے تو کہکہ لگا کر ہسنے سے گدیز کرنے گے لیکن ویسے تبسم میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے تفہیم میں مسئلہ بھی ہو جائے گی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ دو ملازم ان کے گھر گئے جب وہ چار پائیاں وہ بیٹ وغیرہ چینج کر رہے تھے تو ایک ملازم کی ہسی نکل گئی اور ہسی پہ کنٹرول نہ کر سکا بیگم صاحب آپ کو پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ وجہ سے ہے؟ اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں وہ کہنے لگا بس مجھے کوئی بات یاد آ گئی تو میں بس اس وجہ سے پریشانی تھی وہ بار بار پوچھتی جان کی امان چاہوں تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی سترہ سال ہو گئے صاحب کی ملازمت کرتے ہوئے میں نے زندگی میں کبھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا یہ بیڈ روم میں جو تصویر لگی ہوئی ہے اس پہ مسکرا رہے ہیں تو مجھے اس وجہ سے ہنسی آ گئی تو وہ جو بیوی تھی وہ بھی زور زور سے تو اس نے کہا بیگم صاحبہ اب آپ بتائیے آپ کیوں اسی ہیں تو وہ کہنے لگی میرے پاس بھی یہی سرمایہ ہے کبھی میں نے کہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو ہے ہے وہ لگ جاتا ہو جاتی تو مومن کو خندہ پیشانی سے ملنا یہ بہت بڑی دولت ہے بالخصوص کے موقع پر اور شادی خوشی کے موقع پر جو ہے وہ مسرتوں کا تبادلہ اور مسرتوں کا اظہار کرنا یہ معاشرے کا حسن ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں ہمارے معاشرے کی یہ پرابلم ہے بہت بڑی کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ پریشان ہی رہتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی درس قران پہ جانا تھا تو اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے ڈرائیور بھیجا اور میں ساتھ چلا گیا سفر خریدنا لمبا تو نہیں تھا لیکن جاتے ہوئے بھی واپسی تک بھی وہ ڈرائیور ساتھ تھے وہ سخت غصے میں اور میں پریشان ہو گیا میری طبیعت کوئی جمالیاتی سی, جمالی سی ہے, ہے اور گفتگو کوئی ہو جائے جا اس طرح کی تو طبیعت کو تسکین پہنچتی, پہنچتی ہے۔ تو جب واپسی ائے تو مجھ سے, سے ناراض ہو گیا, گیا تو میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ مسئل مسئل ہے میری آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ اور آپ سخت غصے میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے تو اس کو پھر ہسی اگئی کہنے لگا اصل میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ اس لیے جو ہے میرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا یہی تو علاج ہے اس کا۔ اگر تم ہسو تو تمہاری یہ تکلیف دور ہو تو آئیے میں اور اپ اپنی زندگی کو اور اپنے شب کو حسن دیں اچھائی دینے کی کوشش کریں اور اپنے کو صاف کریں گے تو یقیناً مسرت نصیب ہوگی اس لیے کہ ہم لوگوں کو خوش نہیں رکھتے ہیں یہ تجربہ کر لیں جو لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹتا ہے اس کو حقیقی مسرت نصیب ہوتی ہے اور جو دکھ بانٹے اس کو کبھی خود مسرت نصیب نہیں ہو سکتی وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا جب زمینوں میں انسانوں کے سر بوؤ گے تو پھر تم مسرت کی فصل نہیں کاٹ سکتے اور جب لوگوں کے دکھ تم سنو گے اور ان کو خوشیاں دو گے تو پھر تمہاری معاشرت کے اندر حسن آ جائے گا اور جب تم انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تمہاری زندگی خود سہل ہو جائے گی تو یہ دو ضابطے ہیں کہ ایک تو ہم تبسم کا مزاج بنائیں اور سرتیں تقسیم کریں اور خوشیاں بانٹے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم سادگی کی زندگی کو اختیار کرنے کا مزاج بنائیں اس میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور یہ میرے معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ بھی ہے اور بہت چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں شب و روز دیکھتے رہتے ہیں اس انشاءاللہ میں اپنے دروس میں گاہے گاہے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں آج اس عنوان سے یہ چند باتیں وہ یہ عام سی باتیں آپ سمجھیں گے لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارا معاشرہ خوبصورتیوں کی طرف آ جاتا ہے ہمارا معاشرہ روشنیوں کی طرف آ جاتا ہے ہمیشہ رات کے اندھیرے نہ دیکھیں کبھی چمکتے ہوئے ستاروں کو بھی دیکھ لیا کرو اور ہر وقت شب تجور کی ظلمتیں نہ دیکھیں کبھی چاند کی چاندنی کا نظارہ بھی کیا کرو اور صرف ہر وقت شدت کی گرمی کا شکوہ ہی نہ کریں کبھی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں بھی دیکھا کرو اور ہر وقت جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو کے شکوے کی زبان نہ کھولا کرو کبھی سرمئی اور ریم جم برستے ہوئے بادلوں کی برکھا اور بہار بھی دیکھا کرو ہر وقت کانٹوں کا شکوہ نہ کیا کرو کبھی گلاب کی پتیوں کے اوپر شبنم کے گرے ہوئے کتروں کو بھی دیکھا کرو اور بلبل کو گیت گاتے ہوئے بھی دیکھا کرو کبھی صبح صبح جو ہے وہ کوئل کے لہجے کی بھی سماعت بھی کیا کرو اور زندگی کو تھوڑا سا جمال دو زندگی کو تھوڑا سا اجالا دو اور زندگی کے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں بھول جانے کا مزاج بھی بناؤ بھول جانا بھی اللہ کی نعمت ہے غموں کو بھول جایا کرو اور خوشیوں کو خریدا کرو اور حقیقی خوشیاں تب ملے گی جب اوروں کو خوشیاں دو گے جب بیوی کو خوشیاں دو گے تمہارا گھر خوشحال ہوگا جب بچوں کو خوشیاں دو گے تمہاری زندگی خوشحال ہوگی جب ہم کو خوشی دو گے تمہارے آنگن میں سویرے ہوں گے اور اور جب, جب تم معاشرے کو خوشی دو گے تو تمہاری زندگی جو, جو ہے وہ باغ و بہار بن جائے گی لیکن اگر تم دونوں کو خوشیاں نہ دے سکے تو لوگ تمہیں خوشیاں نہیں دیں گے اور سوائے جو ہے کچھ نہیں ہوگا اس وقت میرے معاشرے کو جو ہے وہ حسن کی ضرورت ہے آئیے میں اور آپ مل کر کے حسن کشید کرنے کی کوشش کریں اور آخری بات آؤ ہم اگر حسن چاہتے ہیں تو حسن محمد کی زکات مانگے رب سے سارا حسن حضور کے جلووں کی خیرات ہے اور اگر ہم حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں اور حضور کے تبسم کی خیرات مانگ لیں تو دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو جائیں گے اسلام اور آداب معاشرت کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد شان ہو ہم کو معاشرت کی مسرتیں نصیب فرمائے